محمد بن صلی اللہ رسول الکریم آدمی بگڑتا ہے یقین کے فقدان اور نفس کے مزے کے پیچھے چلنے سے آدمی کا بگاڑ اور تباہی جو ہے یہ یقین کی کمی اور نفس کے مزے کے پیچھے چلنے سے ہوتی ہے یقین اور توحید یقینی کمی اور توحید ناقص اگر آدمی کی ہو توحید اگر اس ناقص ہو تو بجائے اللہ کے غیر اللہ سے زندگی کا بننا سمجھتا ہے اور مال جائیدادوں کا کرسی ان چیزوں سے زندگی کا بننا سمجھتا ہے یہ توحید کا نقص ہوتا ہے اور یہ کمی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسان سے اللہ تعالی کے احکامات ٹوٹتے ہیں احکامات ٹوٹنے کی وجہ اللہ کے غیر کے ساتھ وابستگی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ ہونا ہے یہ آدمی دنیا کے لیے اور دنیا کے وسائل کے لیے احکامات کو توڑ دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس یقین کی مایا اور دولت نہیں ہے اور اس کی وجہ سے یوں سمجھتا ہے کہ زندگی بنے گی تو دنیا کے چیزوں سے بنے گی زمین جائیداد ہوگا کرسی مال و دولت, دولت اس بنے گی جو آدمی بڑے مکان میں رہتے ہوئے اعزاز محسوس کرتا ہو برک لباس کر پہن کر اعزاز محسوس کرتا ہو بڑے کرسی سے اعزاز محسوس کرتا ہو ایسی گاڑیوں میں بیٹھنے سے اعزاز محسوس کرتا ہو تو یہ اللہ کے غیر کا بندہ ہے یہ اللہ کے غیر کا بندہ ہے اور ان چیزوں میں کمی ہو اور اس سے کو احساس کیسری محسوس ہو رہا ہو کہ میرا مکان اچھا نہیں ہے میری گاڑی اچھی نہیں ہے میرا لباس اچھا نہیں ہے میرا عہدہ اچھا نہیں ہے اس پر اس کو احساس ہو رہا احساس ہو کر رہا ہو کئی آدمی غیر اللہ کا بندہ ہے اللہ کا بندہ نہیں ہے اس کا تعلق بھی اللہ کے غیر کے ساتھ ہے ٹریک کے پاس ہیں اور اس سے آغاز محسوس کر رہا ہے کہ ہم بڑی شخصیت ہیں ہاں اس کی وجہ سے اپنے آپ کو مزہ سمجھ رہا ہے تو یہ کبر کا ایک شعبہ ہے کبر کے شعبے میں مبتلا ذلت کے شعبے میں مبتلا تو اللہ نے کبر کو بھی نا پسند کیا ذلت کو بھی نا پسند کیا کہ اللہ کے تعلق والے بندے بےت قلم ہوتے ہیں وہ اگر شانہ سواری پر بیٹھے ہوں تو اس میں ان کو کوئی فخر نہیں ہوتا اور گدے پر بیٹھے ہو تو اس میں ان کو گداس کی ذلت محسوس نہیں ہوتی جان تک لگا کر بیٹھتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں تو یہ بات درست ہوئی جیسے آواز آ رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہے مچیلا خیر ہافی صاحب کو باپ آواز آتی ہے جی حافظ صاحب تو ہاں نہیں کی عابد صاحب نے ہاں کر دیا وہ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے کسی مجلس میں رات کی مجلس ہی کی اس میں کسی بزرگ کی تکالف کا تذکرہ تھا پہلے دنوں کی تھی نا ابو کلابا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات جو بیان کیے تھے تو اس میں تذکرہ تھا کہ اللہ والے جو ہے وہ سخت تکالیف رہے کر بھی اعلی شکر میں ہوتے ہیں اور وہ ٹینشن نہیں آتا ہے اس دن کی تکلیف جو ہے وہ تبھی ہوتی ہے عقلی نہیں ہوتی ہے طبیعت کو تو تکلیف ہوتی ہے کیوں کہ تب ہی تکلیف محسوس نہ کرنا یہ تو بشریت کے خلاف ہے اور یہ نارمل سائیکالوجی کے بھی خلاف ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کی نفسیات درست نہیں ہیں اس کی سائیکالوجی نارمل نہیں ہے تو اس کی طبیعت غم خوشی تکلیف درد محسوس نہیں کرتی لیکن یہ تکلیف ان کی تب بھی ہوتی ہے عقلی نہیں ہوتی ہے کیوں ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے بس میں ہی اللہ کو نظر اللہ مل گیا ہوں مجھ پر ہی ہو رہی ہے تو یہ آدمی ٹینشن اور اینگزائٹی میں موبلہ ہو رہا ہے اسٹریس ٹینشن اور اینزائٹی میں جا رہا ہے اس کی طبیعت پر بوجھ بن رہا ہے اور اس کے دماغ پر اثر آ رہا ہے اس کے بدن پر صحت پر اثر آ رہا ہے اور اللہ والوں کو صرف طبیعت پر اثر ہوتا ہے بیمار ہوئے تک بیمار ہوئے بستی والوں نے بستی سے نکالتدر تھی لگتا چاہیے لوگوں کو تو کچھ تفصیل والے کہتے ہیں بدن میں کیڑے پڑھ کے کہتے ہیں کہ کیڑے پڑھنے کی بات نہیں بیان کرنا چاہیے کہ ہم علیہ ہے السلام پر ایسے حالات نہیں آتے کہ ان کو خاتے سے روی ہو جائے لیکن راجح روایات یہی ہیں کہ یہ بیماری ایسی ہوئی ہے بدلہ صاحب کچھ مطالعہ کیا آپ نے نہیں اس پر بہت اعلیٰ کتاب علامہ کثیر رحمۃ اللہ, اللہ نبیین اس کا نام ہے صاحب آپ لائے گا قزر لمبیا علامہ ابن کثیر کی بہت اعلیٰ کتاب ہے وہ لوگ بھی تبدیلی جماعت میں وقت لگاتے ہیں یہ بیان کرتے رہتے ہیں ٹرین کے مطالعے میں قضر لمبیا علامہ ابن کثیر کی ضرور ہونی چاہیے ورنہ وہ باتیں غیر مستند بیان کریں گے مستند حالات بیان ہوئے ہوئے ہیں چاہتے ہیں یہ جتنی بیماری بڑی ہے تکلیف ہوئی ہے تو اس میں اللہ کے رو برو فریاد و شکایت نہیں کی ایک دن زخم سے نکلا گرا ہوا کیڑا اس کو جو پر بٹھایا کہ اس کے روزی مقرر ہے یہاں پر انہیں زور سے کاٹا ہے تو اس سے بات برداشت سے نکل گئی ان کی زبان سے ربیع نیم رسنی اردو کو انتر حمر الراحمین نکل گیا کہ اللہ مجھے تو پہنچ گئی بہت, بہت, بہت, بہت, بہت سخت تکلیف اور تو تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے تو تم جانے والا یہ بات کی کبھی دعا کریں کوئی اللہ کے حضور دعا کریں مانگیں تو کیا جائے تو اس پر حکم ہوا کہ اور کوئی بدلے بریلی جہاز مختص میں شراب کہ اپنا ایڈی یہاں پر مارے پہ جو مارا کشنا پھوٹا کا اس کو پیے اور اس سے نہائے یہ آپ کو غسل کے لیے بھی ہے اور آپ کے پینے کے لیے بھی پیا تو اندر کی ساری بیماریاں درست اور نہ آیا اس کا تو باہر کی ساری بیماریاں درست ایک دفعہ اگر ملان صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ڈاکٹر امزاد صاحب کا سعودی عرب سے آیا ہوا تھا کسی میں نے کہا کہ میں بیمار ہوں دم کا اس نے کہا تو وہ سعودی عرب میں جن لوگوں نے مگر گزارا ہوا عجیب ہو جاتی ہیں میں نے کہا جی یہ حسد کا مارا ہوا ہے اس کی بیماری کسی حسد کی وجہ سے تو مجھے ایسے پیس رہا ہے کوس ایسے کیا حسد, حسد, بھی? حسد بھی مار کرتا ہے چلا اللہ بیمار کرتا ہے لیکن شرط کی بات نہیں کرتے ہیں تو مجھے اس کے دیکھنے سے مجھے اندازہ کہ اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے تجربہ ہوتا ہے یہ کوئی تجرب نہیں ہے میں نے راجی عیوب علیہ صاحب جو, جو کہا تھا کہ ربی مث شی پانوں نے نسف مانگا کہ اللہ پکڑا مجھے شیطان نے تکلیف نہ نسب کا کیا, با, کیا مانا ہے جی؟ آج ڈاکٹر سیاد صاحب نہیں ہے اس کو لفظ مانا یاد ہوتا ہے جی. ہندو کا تذکرہ کیا اس کا تفسیر میں سے کہ مجھے اس تکلیف میں پکڑا شیتان میں کیا آپ نے ابھی جان شریف نہیں پڑھی ہے کہ یہ نصف اور عذاب کیوں ہے تو یہ کیا ہے جو شیتان میں ہا. سیب علیہ السلام شاہدہ صاحب یاد ہے درس گھر سے بات گزری تھی نا کہ اوپر تفسیر کی گئی ہے کہ جو بیماری تھی اس کا تذکرہ ہے کیونکہ شیطان کے حصل سے اس نے حضر سے کہا کہ وہ ساری اتنے دنیا کے ساری نیم سے ملی ہوئی ہیں اور اب اگر وہ شکر کرتے ہیں اور زندگا کا کام کرتے ہیں تو کرتا ہے زمین جائیداد ان کی ہے مال مویشین کے مال و دولت ان کا ہے بال بچین کے ہیں آرام راہ ان کا ہے ساری چیزیں ان کے پاس ہیں تو یہ من جانے والا یہ بات آئی کہ ہمارے بندے ہیں ان کی شکر گزاری یا ان کی جو دین کے لیے وقف ہونا ہے وہ نم تو جی ویسے نہیں ہے جانتے ہوں تب کریں گے نہ ہوں تب کریں گے اور بدرا صاحب تو ہندی اس کی تفسیر کی ہوئی ہے وہ کیا کی ہوئی ہے <laughs> وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم آزاد جو ہے یہ جو شیطان بسوں سے ڈالتا تھا یہ وہ ہے یہ کاسط سے بیمار ہو جانے والا نہیں ہے آپ <laughs> <laughs> <laughs> یاد آئے ساگر صاحب میں فکر بتاؤں لکھو نے کہا کہ یہ وہ نسم وضاب وہ ہے کہ جو شیطان وسابت ڈالتا تھا پریشان کرتا تھا اور نوز سے بدگمان کرتا ہے شیطان بدگمان کرتے اللہ سے حوصلہ عالم کا توڑتا ہے اور بدگمان کرتا ہے اس کو اللہ تو کیا دعا کرتے ہیں دعا کو نہیں ہوتی اور اس شیز کو دعا سے ہٹا دیتا ہے تو وہ آدمی اتنا زیادہ تو نقات کو نہیں جانتا تھا اس نے ظاہر ایمان نے اس سے کہا کیا ارے بات تو ٹھیک ہے کہ ہمارے رات جو دم کرتے ہیں پانی دم کر کے دیتے ہیں یا پھونگ مارتے ہیں دم کرتے ہیں تو مستفا ہے کہ اللہ تبارک نے اپنے عمل کا پانی دیا تو اس کو پیے میے اس کو جی سے بس. اگر خدا دم کھڑے توڑکڑے پانی ہے اس کو پیے بھی اس سے نہائے بھی تو ساری بیماری شفا ہوگی اب اس پر کسی نے جس طرح بیماری،, بیماری سے شفا ہونے پر مبارک باندھ دیتے ہیں مبارک کو آپ کو اللہ شفا دے دی تو انہوں نے آہ وہ چپا کے اس کی مبارکباد دی تو نہ شفا تو ہو گئی لیکن بیماری میں جو دو بار میں جانے میں لائیں تو تیزی کیا یوب کرا کیا حال ہے وہ اس کا لطف جاتا رہا تو اس بات کا علاج لطف تھا تو وہ لطف جاتا رہا تو آپ یعنی بیماری میں بھی لطف کی کیفیت تکلیف اور لطف کی کیفیت حاصل بنائیے احمد کی شان ہوتی ہے اللہ والوں کی شان ہوتی ہے اور دنیا والوں میں کیا حال کی ہوتا ہے ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان کی شام کو تقریب ہے تل کانٹینٹل ہوٹل میں ہاں جی آپ دو جا رہے ہیں جی دوسرا پروفیسر ہے آپ ہوٹل کا بیٹ آیا اس نے پہلے کی کی کو اس نے استقبال کیا اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا آپ کہتے ہیں یہ کیا بات ہو گئی اوہ اوہ کہتے وہ دو ہزار چار میں بیٹھا ہوا ہے میں دو تین میں بیٹھا ہوا اس کا ماڈل دو چار ہے اور میرا دو ہزار ہے اس لیے اس کو زیادہ اعزاز ملا اور اس کے پیڈ میں چڑیا پھر رہی اندر آگ لگ گئی اس کے پیڑ نہ کھانے کا مزہ آ رہا ہے نہ فنکشن کا مزہ آ رہا ہے تو دو ہزار تین بیٹھا ہوا سی پریشان ہے دو ہزار تین بیٹھ کر پریشان دو ہزار چار کی طلب میں تھوڑی جائیداد ہوتی ہے بڑی جائیداد والے کو دیکھ دیکھ چاہتا ہے اس سے پریشان ہے تھوڑا عہدہ عہدہ ہوتے ہوئے بڑے عہدے والے کو دیکھتا ہے اس سے پریشان ہے تھوڑی ڈگری ہوتے بڑی ڈگری والے کو دیکھتا ہے اس سے پریشان ہے تو دنیا والا سب کچھ ہوتے ہوئے پریشان ہوتا ہے حل میں مزید کی پریشانی اور ہو اور ہو اس کی تکلیف کا غلط نہیں ہوتا مار گیا کہ میں اس کے فخر کو زائل نہیں کروں گا اس پر مصروفیت کا عذاب ڈال دوں گا فخر کو ظاہر نہیں کروں گا روزہ جو بات ہے وہاں سے یہ جذبہ لے کر آتا ہے کہ اب اسی مہینے میں ہم نے دو ہزار چار کرنا مارڈر کو دو ہزار چار کرنا تو وہ کیسے ہو ہم ایک جگہ سے دور رہے تھے تو ایک مکان بند آتا تھا ساتھ کس کا بندہ فادے کے بندے میں نے کہے تو کشاور میں اتنی آنکھوں کی بیماری پھیل جائے کہ سارے لوگ ادے ہو جائیں تب بھی اس کا مقام پر مکمل نہیں ہوگا <laughs> اس کا بقا مکمل نہیں ہوگا دنیا والے سب کچھ ہوتے ہوئے کیونکہ پریشانی رستراب اور ٹینشن اور, اور مصیبت ان کا مقدر ہے ان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیے ہوئے میری بات کری فارغ ہو جا میں اور تیرے فخر کو تندرستی کو زائل کر دوں گا اگر تو نہیں کرے گا تو میں تجھے پر مصوفیت کا غاب ڈال دوں گا اور سینے کو مشاور سے مشروفی کاذاب ہو جائے گا تیرے سینے کو مشاورت سے بھر دوں گا اور تیرے فخر کو زائل نہیں کروں گا تند کی زائل نہیں ہوتی اے سب کی جڑ و بنیاد جو ہے وہ تو توحید کا ناقص ہونا اللہ تعالیٰ کی پہچان اور مار پتنا ہونا اور اس کے لیے اجب کا بار توڑتا ہے کہتا ہے پیسا ہو, پیسے سے کام بنتا ہے پیسہ ہو غلط سے ہو جھوٹ سے ہو فریب سے ہو سب سے ہو پیسے کا بندہ بنتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے قلب میں اس کا علاوہ اس کا خدا پیسہ ہوتا ہے سے کلوا پڑ رہا ہے اس سر نماز میں کھڑا ہو لیکن اس کا علاج کا خدا پیسہ ہے جھکتا ہے تو اس کے آگے جھکتا ہے ترکیوں والی کہانی سنائیے کئی دفعہ یاد آئی صاحب ترکی والی کہانی یاد ہے آپ کو یاد آئی یاد آئی آپ کو ترکی والی کہانی ترکیہ کے ایک بزرگ تھے وہ جمعے کے دن بازار میں جا کر کھڑے ہوئے آزان ہو گئی اب نماز کے اگان ہو گئے بازار میں جا کر کھڑے اللہ حکم کہا تھا یہ لوگوں تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے ہے تو بڑے خیرتی لوگ تھے مسلمان تھے ان کو بڑی غیرت آئی نے آ کر برکت کے لیے مکہ نات مکا, مکا تھپڑ مارا مارا مارا مارا یاد رکھے اتنے مارے گئے کہ وہ وہاں پر بس گرے اور وہیں پر شہید ہو گئے اور گرطیوں نے گا کے شین کی بات کو تم سمجھو تب سمجھو گے شین کی بات کو تب سمجھو گے جب کہ جبکہ سین کی حکومت ہو جائے گی ترکی شہادتوں کے بعد اس طرح ہوا کہ ترکی بادشاہوں میں سے وہ سین نام والے بادشاہ آئے تو کتاب پڑھ رہے تھے تو نکھو ہو ہوں یہ تو کسی بردرست آرف آدمی کی کتاب لکھی ہوئی ہے تو درباری بولنے کہا چھوڑے بادشاہ سلامت یہ تو فلانا مو تھا زندگی تھا جس کو مار مار کر لوگوں نے وہاں پر قتل کیا تھا اور یہ آ کر بازار میں شور مچا رہا تھا کہ یہ لوگ تمہارا خدا میرے پیروں کو نیچے ہے تو اس پر اس کو مارا تھا اس کو قتل کیا گیا تھا تو نے کس جگہ کہا تھا نے ایک چوک بتایا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ لوگوں تمہارا خدا میرے پیروں کو نیچے ہے تو بادشاہ نے کہا کہ اگلی جمعے کو جو لوگ ہماری مسجد میں نماز پڑیں گے ان کو دس اشرفی, اشرفی دیں گے خلاق اب وہ اس دن بادشاہ سلامت مسجد میں نہ نماز کی بادشاہ صاحب آئے نہ ان کا خطیب اور قدیم آیا اور نماز کا تھا خطرہ ہوا تو جو نمازی لوگ تھے مسجد کے وہ تو چلے گئے کہ کہیں اب مسجد کر نماز پڑھنے کا بندوبست کریں اور جو یار لوگ دس اشرفی کے لیے آئے تھے تو وہ بیٹھے رہے نماز نے اور اور گرفتار کرو اور اس جس چوک پر بزرگوں نے آواز لگائی تھی وہاں پر لے جاؤ اور خزانہ نکلو اندمی شفی دو کہ ساتھ کو یہ بھی کو یہ لو یہ تمہارا خدا ہے یہ لو یہ تمہارا خدا ہے کہ نماز کو خدا کر کے دس اجی کے لیے بیٹھا رہا آدمی تو گویا احتکاجی کے طور پر نہ عملی طور پر تو اس نے اعلان کر دیا کہ میرا خدا تو پیسہ ہے جس کی اتار میں بیٹھا ہوا ہوں اور نماز میں نے چھوڑ دی تو بادشاہ ہیں تشریح کی کہ اصل میں جمعے کی اذان ہو گئی تھی اور لوگ کاروبار مصروف تھے دکانیں بند نہیں کر رہے تھے تو ان لوگوں نے ان بزرگوں نے آ کر یہ آواز لگائی تھی کہ لوگ ابھی تمہاری دکان تمہاری دکان نہیں ہے اب یہ خدا بن گئی ہے جس پیسے کو تم نے خدا بنایا ہو تو میرے پیروں میں نیچے چوک میں زمین میں بزرگوں کے بیان سے اس رمض کو سمجھ گیا جو تو وہاں سے پیسوں کا خزانہ نکلا ہماری وابستگی انسان کے بگڑنے میں دو باتیں کردار ادا کرتی ہیں پہلی بات کون سی گئی تھی فکدان یقین کا فقدان ہو عید کا ناقص ہونا کہ آدمی بجائے اللہ کے غیر اللہ سے مسائل کا حل سمجھتا ہے تو یہ غیر اللہ کے لیے احکامات کو توڑ دیتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تو اس کی پہلی بات تو توحید کو کامل کرنا ہے اور اس بات کو لینا ہے کہ مسائل اللہ حل کرتا ہے بات کو با بار بار بول کر کہہ کر سن کر سوچ کر اس کو باطن میں جمانا ہے جمانا ضرورت جب لگاتے ہیں ذکر میں تو لا اللہ اللہ کے ساتھ یہ کرنا ہوتا ہے کل سے اللہ کا غیر اللہ کے گھر کا دھیان کرنا ہوتا ہے زور کی چوٹ لگی کل پر اور اللہ کا تعلق کر در داخل ہوا اللہ کی محبت کا داخل ہو تو یہ نہیں اس سے توحید کامل سے ایک اگلا درجے کو دھیان کراتے ہیں ہم چونکہ جو درجے کو دھیان کراتے ہیں محبت اللہ ہی وہ کراتے ہیں ضرب کے دوران جہاں محبت الہیہ کا کراتے ہیں اللہ کی محبت کا کراتے ہیں کیونکہ اعتقاد اعتماد اور یقین یہ جس کو محبت مل گئی تو اس کو یہ ساری چیزیں مل گئی تو ایک اس بات کی مشق کرنی ہے اللہ تلا کی شان قدرتوں کو کمالات کو اس کی صفات کو پہچاننا وہ کیسا کاموں کے بنانے والا ہے اور اس مضمون پر بہت تفصیلی بات کی ہے تم تگر تم کھیتی اگاتے ہوتی ہوں ہم منظر ہوں کیا تم, ہو؟ تم آسمان سے بارش برساتے ہو کہ ہم بارشیں برساتے ہیں اللہ ہے جو مالب مالب کو لے جاتا ہے پھر ان کو بخار سے لادتا ہے پھر ان کو جو تو باڑوں کی طرف بھانگتا ہے پھر ان کو وہاں برساتا ہے اور برسانے کے بعد جو تو ان کو ان سے فصلیں اگاتا ہے جب تم بیمار پڑتے ہو تو شفا اللہ دیتا ہے پھر مرض تو ہو خان کے جنگ میں بیمار ہوتا ہوں تو شفاء اللہ دیتے ہیں پیدا مرد تو بھاؤ یا شیزی ہو تو نہیں کوئی کھانا دیتا ہے وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے تو آیا آفاق کی آیات انسٹری میں اس مضمون کو کھولا گیا سمریم آیات ناف اللہ ان دکھائیں گے ان کو نشانیاں اپنی کل جہان میں ان خود ان کی اپنی جان میں ہتھیل نمنہ پر حقوق سے ہو جائے اور غور کریں تو یہ آیتیں جو پاک کی ہیں ان پر عمل کیسے ہوتا ہے اقیم مسئلہ کہا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو رکو سیدا کرو قیدہ کرو نماز ادا ہوگی آ تو زکا جاؤ پیسے نکالو زکا کے دو لوگوں کو ادا ہوگی اب یہ جو آیتیں آئی ہوئی ہیں کہ ان اللہ فالق الحب بننا وا جو مجت مجت اللہ تعالی گٹلی کو پھاڑنے والا بیج کو گٹلی کو پھاڑنے والا مردوں سے زندہ کو نکالتا ہے مردوں کو نکالتا ہے مطلب ہام پھیلاتا ہے بارشیں برساتا ہے سورج کو نکالتا ہے روشنی پھیلاتا ہے عنایتوں پر کیسے عمل ہوگا صاحب عنایتوں پر کیسے عمل ہوگا, کیسے عمل ہوگا؟ جی یہ جو کہ ہم بارشیں برساتے ہیں کہ تم بارشیں برساتے ہو ہم فصل اگاتے ہیں کہ تم فصل اگاتے ہو ہم بھی بانٹ ڈالتے ہیں کہ تم بھی بانٹ ڈالتے ہو ہم سہد دیتے ہیں کہ تم سہد دیتے ہو ان پر جو ہے وہ بسورت مراقبہ ہوگا ان پر جو ہے وہ بصورت مراقبہ دھیان جمانا مراقبہ کرنا دھیان میں لگنا ہے اللہ تعالی کی صفات کو سامنے لال آ کر ان پر غور کرنا دھیان جمعنا فکر میں لانا ان کو تو کیسے توحید کامل ہوگی اور پکی ہوگی کل میں اور دوسری بات عرض کی تھی کہ نفس کے مزوں کی وجہ سے انسان آماغ کو توڑتا ہے تو نفس کو اس کے کرنے میں مزہ آ رہا میرے معروموں کو دیکھو نفس و مزہ آ میرے معروبوں کی باتیں سنو نفس مزہ آ ان کو مجھے منہیں سنگو نفس کو مزہ آ ہاں تو آئی نقص کے مزوں اور چسپوں کے پیچھے چلتا ہے کھانے پینے کے مزے بیاہ شادی کے مزے ڈول بازی کے مزے بڑا بننے کے مزے مزے آئے ہمارے گاؤں میں ایک آدمی دماغی مریض ہو گیا اس کو, اس کو بیماری لگ گئی سیاسی لیڈر بننے وہ آپ لوگ اس میں سفر بنی بنوں ہم گئے بنوں تو وہاں پر سرفراز کے لیے مقصد فرمایا یہ ساتھ تھا یہ ڈاکٹر سرفراز صاحب جو ہاتھ پا گیا حادثے میں یہ ذرا مذاقی بھی تھا کہ گیا اس نے ایک آدمی کو پکڑ کر لے آیا اور یہ, شام، یہ شامراز خان ہے تو اس کا, کا تعارف کرا ہوا شہمراز شا، خان نے اس کی پارٹی ہے جماعت المسلمین اور اس پارٹی کی طرف سے یہ صدائی اسمبلی کہ اس میں, میں کھڑا ہے اور قومی سمجھے میں کھڑا ہے اور مکان وغیرہ بیچ کر اپنے ضمانت داخل کی ہوئی اور اس پارٹی کا کنوینر بھی وہی ہے اس کا لیڈر بھی کنوینر لیڈر برکر صاحب ہوئی وہ وہی <تصفح> تو اس نے ایک سائیکل پر رکھا کھا ہوا تھا یہ سپیکر کا حرم اور اس کو پکڑا ہوا اور اپنی جو ہے تو اس کو اچلانے کے لیے مہم چلانے کے لیے نکلا ہوا تھا تو بچے لڑکے سارے جو فارغ لو پاکستان میں بہت فارغ لوگ ہوتے ہیں سب اس کے پیچھے جمع ہو جاتے تھے تھوڑی دیر میں لوس بن جاتا تھا سب لوگ اس ڈرامے کا اٹھاتے تھے کہتے تصویر کرو کڑو گا تصویر کر کے میں ڈرنا ہوتا تھا کہ تو کسی نے کہا کہ جو پارٹی ہے اس کا منشور بھی ہوتا ہے تو تصویر میں بات کہ منشور بھی ہوتا ہے اس سے پوچھا لوگوں سے منشور کیا ہوتا ہے کیسے بنانا ہوتا ہے کس طرح کرنا ہوتا ہے تو بار سن سنا کر ساری بات سمجھ کر اس سمجھ کہا سمجھ میں منشور بتاتا ہوں تمہیں تصویر کے لیے کھڑا ہو سکے کہا کہ ڈا خالی کوئی منشور پکا منشور ہو ٹا منشور سے منشور رہتے ہیں جماعت کرو تو میں نے تھوڑی دیر بات کی تو مجھے ہو کیا آدمی کیا؟ اور شکل ٹھکانا نہیں ہے دماغی بڑی آدمی مذاق کی بات کریں گپ شپ لگائیں تو میں نے کہا شاہ اس طاقت ہے ایک میں تو خاں کو شاہ کہتے ہیں میں نے کہا شاہ صبح تو پشاور شیخی پارٹی جوڑا میں تمہاری پارٹی کا میں بناؤں گا کچھ دو گے کیا کچھ کرو گے تو اس نے کہا کہ پارٹی بکے اس کو جو باہر نکلا تھا تو اس کو بچے مچے سارے پیچھے جمع ہوئے تھوڑی دیر میں جلوس بن گیا بڑا خوش ہو رہا تھا وہ کتنا جلوس ہے تو بتایا کہ کسی بڑے آدمی کوئی مر جائے تو اس کی لیڈر ہیں تو اس, اس میں جاتے ہیں نا خاتحہ وغیرہ پڑھنے کے لیے تو یہاں پر کسی کی کوئی موت ہو گئی تھی یونیورسٹی ٹاؤن میں تو وہ آیا تو پر کسی نے بتایا کہ لیڈر جب جاتا ہے تو موٹر میں جاتے نہیں جاتا پیدل تو ٹیکسی پکڑی وہاں سے کرائے گی خود داخار میں تو گاڑیوں کی لائن لگتی ہے قدرتی <laughs> جلوس جو بڑا گاڑی <laughs> تو تو جلوس اللہ بتایا پتہ چلا کہ جو لیڈر ہوتے ہیں لوگوں کے کام کرنے کے لیے جایا کرتا ہے تو. سیکٹریٹ کو آیا تھا کام کے لیے ادب نہیں شکل لباس کپڑے سارے میری طرح دروازے پر بھی نہیں چھوڑتا تو میں دیکھا شمران کیا کروں میرا بس اسٹینڈ کر دیا بڑی سختی آ جاتا سہ یہ کر رہا تھا کہ جتنے یہ بڑا بننے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ شامرال خان خزا عقل نہیں رکھتے ہیں اتنی عقل ہے بڑا بننے کے فٹنے میں اور چسکے میں اور مزے میں پڑے ہوئے ہیں ہمارا ساتھ کیا ڈاکٹر سلیم یہاں پر ایک وزیر ہوتا تھا عجیب جاوید ایک وزیر ہوتا تھا <تصالح> اس کو اس نے چلے کے لیے وصول کیا چولہے کے کیا تو اس پر لفافہ میں نہیں رکھا ہے لفافہ بنایا تھا لیکن وہ بولیے لفافہ لے کے لیے وصول کرنے کے لیے گیا اور ڈاکٹر سلیم صاحب تو اس کے والد صاحب کہہ رہے ہیں آپ میرے بیٹے کو ختم کر رہے ہیں آپ اس کو لے جا رہے ہیں آپ اس کو ختم کر رہے ہیں تو بےچارا کہ میں کیسے ختم کر رہا ہوں وہ کہ اس نے کہا آپ اس کو چالیس دن چالیس دن سیاسی فیلڈ سے نکال لیں گے سیاسی میدان سے نکال لیں گے اس کو اور چالیس دن لوگوں کے کام نہیں کرے گا اور لوگوں سے نہیں ملے گا تو اس کا تو مستقبل ختم ہو جائے گا سیاسی تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے بات کی میں نے کہا ماشاءاللہ اس کا بارہ صاحب بہت ہوشیار ہے یہ سے خدمت خلق جو بیٹے سے کراتا ہے یہ سیاسی مستقبل کے لیے کراتا ہے یہی تو ہوتا ہے جس کا آگے سجدہ کر رہا ہے آپ انسانوں کا اگلو شروع ترقی کر چکا ہے آپ یہ پتھر کے بدھ کے آگے سجدہ نہیں کریں گے ہوں سلا سے نہیں ہوں گے یہ جو ہیں جیسے پتلوں جا کے سیدھا کریں گے اللہ کے غیر کے انتلقات جا کے سیدھا کریں گے تو ان کا شرک یہ ہوگا بال نکالیں کہ بادہ شام نے بادہ نہیں آ تم بھی نہیں ہر موقع با بھی ہر شام نے بادہ نیا خم بھی نہیں بادہ شام نے بادہ نیا خم بھی نہیں ہر مکابا بھی نیا کچھ بھی نہیں تم بھی نہیں بتراجی کازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو کہ مذہب کا کفن ہے تازہ خدا کے بنائے گئے ہیں ان میں سب سے بڑا خدا نے وطن کو بنایا ہے یہ سمجھتے ہیں ہماری ترقیات وطن سے تازہ سمجھتے ہیں اور وطن کو ہمیں چیزیں مل جائیں کہ وطن بھی خدا بنتا ہے بت بنتا ہے کاروبار بھی خدا بنتا ہے بت بنتا ہے ادا کرسی بھی خدا بنتا ہے بت بنتا ہے اس بہت بڑا تھا اس کا نوجوان بیٹا مر گیا دعا, دعا وغیرہ پھاستے وغیرہ اگر نے پڑی تو میں پوچھنے کے لیے میں نے کہا کہ اس کی سختی کرخت اور کرو فار ڈھیلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے میں نے کہا نہیں ہو رہا ہے اس کا ڈھیلا نوجوان بیٹے کے مرنے سے اس کے دل پر چوٹ نہیں لگی اس کا کرو پار ڈھیلا نہیں ہوا پھر جو ہے تو پود ہٹایا گیا بٹورے سزار کے جب ہٹایا گیا تو پھر میں نے پوچھا میں نے کہا کہ اب ڈھیلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اور نے کہا بالکل ڈھیلا ہو گیا اور لوگوں کے سامنے نہیں آ اتنا ڈھیلا ہو گیا تو سامنے نہیں آ تو میں نے کہا واقعی ہر آدمی بار بار ڈھیلا ہو تب ڈھیلا ہوتا ہے جب اس کا بت ٹوٹتا ہے کا مطلب یوگا کو بیٹھے کا تھا لگے اس کے دل میں اتنا گرم نہیں تھا اتنا اور کا تھا کہ اگر اور جگہ ٹوٹنے سے یہ ٹوٹا تھا معاف کریں ہم اور آپ سب نے نمازیں پڑھنے کے ساتھ تھا حاج کرنے کے ساتھ تھا آپ دل میں یہ بت بنائے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں کی وجہ سے یہ شیر کی گندگی کی وجہ سے ہمارے آماد اثر نہیں دکھا رہے ہیں ہمارے جو آماد اثر نہیں دکھاتے وہ شیر کی گندگی اور گلاز کی وجہ سے اس پہلا, اس کہانی بین کیا کرتے ہیں نا بمڑے اور گبریلے اور یاد ہے یہ بگلا ہے بمرے گبریلے کی کہانی یاد ہے مکیتا صاحب کہتے ہیں ہم تو ہم پہلی دفعہ پتا ہی نہیں اس بات بمرے کی کہانی کیا ہے بمرا جو ہے یہ چمن میں رہتا ہے پھولوں پر رہتا ہے اور پھولوں پر پکتا ہے ان کو سونگتا ہے چونگتا ہے انہیں سے اس کی بجا بھی ان کا کھانا ہے چیزوں میں کہانی فوراً کھاتا ہے اس کو بوڑھا کہتے ہیں بوڑھا بوڑا تو کبھی دیکھا ہے بوڑھا آپ نے دیکھا ہے چھوٹے بچے چترے کے پیچھے گوبروں کے پیچھے دوڑتے ہیں نا گبریلا گبریلا جو ہے تو یہ جو گوبر میں رہتا ہے اس کی گولیاں بناتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اوپر گوبر اور سوراخ کر کے اپنا گھر بنا دیتا ہے تو جب اس کو پونٹ کہتے ہیں اور پچھتے پس کو جی بہرا ہوتا ہے وہ چمکدار کالا ہوتا ہے اور نو پس کی ضرورت ہوتی ہے اور بہرا جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پیکا کالا ہوتا ہے چمک نہیں ہوتی ہو اس پر اور نو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے موتیاں ایسے پھولے وہاں پر ایسے کوئی ہیں ایسے مغرے ہیں تو اس پر جو اس نے کہا کے شام تمہاری جگہ دیکھنے کے لیے جائیں گے بری آیا دیکھنے کے لیے چمن اس کو اس کو پھیلایا کہ یہ گلاب ہے یہ موتیا ہے چمبیلی ہے اس کو کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے اس کے ماتھے پر بارہ بجے ہی کھپایا کہ کیسے آ گئے پتہ خوشبو کچھ آئی نہیں ہے کہہ رہا تھا تو گوبریا نے یہ اس نے کہا نے کہا کہ اسے خوشبو کیوں نہیں آتی ہے پریشان ہوا کہ میزبان خوش نہ ہوتا مہمان بے چارا پریشان ہوتے ہیں خوش نہیں ہے کاغذ نے کہا میں تمہاری تلاشی لیتا ہوں انہوں یہ تلاشی لی تو اپنے گھروں میں دو گوبر کی گولیاں گوگوں کی گولیاں اسے چھپائی ساتھ لے کے گیا تھا نہیں پھر ملے گی کہ نہیں ملے گی وہاں تو سے گولیاں لگائی اس کی صاف ستھرا کیا اس کو پھر لے کر آیا چمن پھر جو کیا ہو اور ہے سجاؤ ہوسبنا رہی اور آپ ناقص توحید کی ناقس توحید کی اور شرک کی اور اجازت اپنے پروں کے نیچے لے کر مسجدیں بھی, بھی آئے ہوئے ہیں شریف کو بھی گئے ہیں ہر جگہ پر گندگی کو ساتھ لے کر کے پچیریوں والا شرک اور پنجینوں والی چل ہیں نا تو کیا ہے کو سیاح نہ کرو قبر کے آگے نہ جاؤ گا تو مدد نہ مانگو صوفیا کا شیر صوفیا کی توحید وہ اس سے آگے ہے یہ تو ضائع توحید اور شیر ہے صوفیہ کی توحید و شیر وہ کے ساتھ بات کرتے کل کی بات کرتے ہیں جب تیرے نئے گھر اللہ کا ادا سر تو کام بند بگڑنا سمجھتا ہے تو یہ تیرا دل مشتے والنگ شہر کا نماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں سر سر بسہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تو سجدہ تو میں کہا ہوا کبھی آنے لگی سداں تا دل تو ایسا بناش نہ تجھے کیا ملے گا نماز تو دل اللہ کے گھر کے تاثر کو لے کر اللہ کے غیر سونے نونے کو لے کر پھر رہا اس میں یہ کہ کہا سے جائے گا سے کام بن جائے گا اپنا یہ کر دے گا مال سے یہ ہو جائے گا جوڈرس ہو جائے گا اوڈرس ہو جائے گا ستارس ہو جائے گا کرسی ہو جائے گی یہ شرک حقیقت شرک یہ ہے عقیر توحید ہے وہ خدا تعالیٰ کی شان قدرت و صفات پر اعتماد کا حاصل ہو جانا اور جم جانا ہاں جی عقیق توحید ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کی بریائی ستاری رفاری ر ذاکر اور بات کل میں وارد ہوتی ہے ڈاک ہوتی ہے جمتی ہے بیٹھتی ہے اور کے ساتھ آدمی بستہ ہوتا ہے صوفیہ کی توحید یہ ہے نہیں کہتے ظاہری توحید نہ سیکھے ضروری نہیں ہے ظاہری توحید تو باتی توحید سے زیادہ ضروری ہے یہ مسئلہ بھی ہے صدیق یہ مسئلہ یہ ظاہری توحید باطنی توحید سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ قبر کے آگے جا کر سیدھا کر رہے ہیں تو آپ تو سب کچھ بگاڑ کر ختم کر رہے ہیں لیکن آپ قبر کے آگے ظاہر تو نہیں کر رہے لیکن مارا ضرورت کے آگے جھک رہے ہیں اور دے کسی کے آگے جھک رہے ہیں تو ہاں باطنی شرک پہ محبلا ہے کہ یہ ہمارے یہاں چلا چلے تصور میں جس توحید کے مطالبہ کیا جاتا ہے اور جس شرک سے نکالا جاتا ہے تو یہ باطن کا شرک ہے وہ یہ باطن کا شرک ہے اور جس کو حاصل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ بات یہ ہے اس پر وقت لگتا ہے مشق کرتا ہے آدمی پھر میدان میں جاتا ہے کوتاہی ہوتی ہے پھر مشق کرتا ہے پھر میدان میں جاتے کوتہ نہیں ہوتی ہیں. میں امتحان لے رہا تھا تو لڑکے نقل ہو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تمہارا تبلیغ والا ساتھی تھا وہ اسے کچھ ہاتھ پیر مارے تمہارے سے آبازی میں نے کہا پلانیا میں نے اس وقت تمہارے دو امتحان ہو رہے ہیں ایک مضمون کا امتحان ہے ایک ایمان کا امتحان ہے خیال کرنا مضمون کے امتحان کی وجہ سے ایمان کے امتحان میں فیل نہ ہو جاؤ بڑا شرکندہ گفت چونکہ بڑا شرکندر گفت ایسا مضمون کے امتحان کی وجہ سے ایمان کے امتحان میں فیل نہ ہو جاؤ سرفراز اللہ بخشے یہ احتقاب میں آیا کرتے ہیں پہلے احتیاط میں تو نہیں آیا یہ تھا بڑا تبدیل والوں کا بھی تھا تھا لیکن لیڈر کا میرے پاس آیا اس نے ڈاکٹر صاحب ان دنوں طلباء میں نقل کا بہت عام رواج ہو گیا تھا ایسی کو متائی ہوئی تھی کہ اس نے مسئروں کو کہا ہوا تھا کہ طلباء کے ساتھ نہیں چھڑیں گے تو لڑکے کتابیں رکھ کر نقل کرتے تھے مجھے ڈیوٹی پر بھیجا گیا ان دنوں بلکہ ان نے یہ کہا ہوا تھا کہ سبجیکٹ کا جو استاد ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی گڑبڑ حالات پیش آ جائے تو لڑکے بھاگے نہیں ہنگامہ نہ کریں کہ وہ ان <coughs> <coughs> کو وہیں پر تسلی دے دا. تو وہ جاتے تھے وہ لڑکوں کو بتاتے تھے ایک دن ہمارا پروفیسر صاحب مصروف تھا اس نے کہا کہ پرچہ میرا شروع ہو گیا میں جا نہیں سے تھا تم چلے جاؤ میں چلا گیا وہاں میں دیکھا کہ لڑکے ہو میں نے سامنے ایک لڑکا کتاب لے کر لکھ رہا ہوں मैं میں گیا میں نے اس کو روکا کتابوں سے لی رکھی وہ جو ڈیوٹی پر تھا امتحانی کی ڈیوٹی پر جو آدمی تھا اسے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں آپ تو اس... یہ کیا کر رہے ہیں آپ روک رہے ہیں لوگوں کو دوسرے لوگ تو اس کے نہیں آیا کرتے وہ تو کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں تو آپ روک رہے ہیں میں نے جب میریج ہے تو اب مسلموں کا ایک بچہ میرے سامنے تباہ ہو رہا میں اس کو دیکھتا رہوں گا اتنے پرنسپل صاحب آگے بڑے نمازی دیندار پرنسپل صاحب تھے انہوں نے سالیوں کو دیکھا اور پیٹ پہ کرو کھڑے پر تھے اور کنسٹرکشن لگائی ہوئی تھی کہ باغ کے ساتھ چھیڑنا نہیں میں تو ان پڑھ جٹ قسم کاج میں ہوں جائل قسم کاج میں ہوں ہمارے ہم تو اپنی ترجیحات کو دیکھتے ہیں کہ مان کے امتحان کا کیا ہوگا قوم کے مستقبل کا کیا ہوگا ہم تو کو دیکھتے ہیں ترجیحات ہیں خیر سر فراز میرے پاس آیا ڈاکٹر سار صاحب سارے لوگ نقل کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم والے کیا کریں گے میں نے کہا آپ نقل نہیں کریں گے میں نے کہا سب جو کر رہے ہیں تو میں نے کہا نا سب کر رہے ہیں آپ نہیں کریں گے نا کہ وہ تو کتنا جو ہے فرق آ جائے گا اور کتنے نمبر آئیں گے ہم پیچھے رہ جائیں گے اور تو جب سب کر رہے ہیں تو پھر ہم تو میں نے کہا سب گوں کھائے ہیں تو کیا گوں کھانا جائے ہو جائے گا تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جائے ہو جائے گا خاموش ہو گیا پھر اس نے اور بات کی تو میں اس کی باتوں میں نہیں آیا باتوں میں نہیں آیا تو اس نے کہا آگاہ جی ضرور پرہیز کرتا سو ہمارے ساتھ آ گئے تمہارا ہمارے ساتھ یہ نہیں سمجھتا ہے بات کو میں اب دوسرے دن گیا نہیں کارگوزاری ڈاکٹر صاحب میں صبح گیا اور میں بھی لکھ کر لے گیا جو سوال آنا تھا متوقع نقل ہو رہی تھی کہ میں نے اس کو رکھا اپنی محض پر اور لکھنا شروع کیا کہ میں نے یوں لکھنا شروع کیا پاکی کی بعد اس کو اڑا کر وہ گرا دیا میں گیا اس کو اٹھا کر لیا وہاں پر رکھا تو پھر لکھنا شروع کیا پھر اب وہاں اڑا کر اس کو دیا تیسری بار میں نے اللہ کا رکھا پھر جو میں نے نکلنا شروع کیا آیا کی اٹھا تو لبا نے کہا ڈاکٹر کہ صاحب میں اتنا شرمندہ ہوا کہ <laughs> بس پھر میں نہیں اٹھ سکا نہیں شکر ہے تو تجھے شرم آئی کتنی آیا باقی تھی کچھ توحید کا اثر باقی تھا بھات میں اس وقت تجھے شرم آئی بڑی یہ بڑی بات ہے کریں یہ معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ کے ساتھ جس وقت آدمی جب تو تنہائی میرا کیلے میں توحید کو سارے پر سابت رکھتا ہے کاپ بنائے ورنہ نہیں بنائے جب کوئی کنٹرول کوئی چیک کوئی نگرانی نہ ہو اس وقت جو ہے تو اپنے توحید کو سالے پر سابت رکھے کاپ سمجھ کے بنا ہے ورنہ نہیں بنا ہوا اپنا ٹسٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے خود آدمی اپنا خود ٹسٹ کر سکتا ہے وہ اس کا سال تو پتا چل سکتا ہے کہ میں بنا ہوں کہ نہیں بنا ہوں تو ان کی آج ہیں رخو کے رخوں پرانے پاک میں اس مضمون کے لیے وقف ہوئے ہوئے ہیں اس کو بار بار دورا کر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور بار بار کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کیونکہ یہی وہ راز ہے یہ وہ مرکزی چیز ہے جس کے گرد سارے عمل کی اور تقوی کی چکی گھومتی ہے یہ جو چکی ہوتی ہے جندا اس کے اوپر نیچے دو پھل رکھے ہی ہوتے ہیں اوپر میں یہ اس کے دو پھل ہوتے ہیں اور درمیان میں ایک لوہے کی مضبوط کیل ہوتی ہے جو اس کو پکڑی ہوئی ہوتی ہے اور گھماتی ہے اس کیل کو نکالنا تو ایک پتھر گھمائے ایک پتھر ایک پتھر سارا نظام کرم گرم ہوتا اب یہ مولو عبد صاحب اور حسین عمد صاحب بتائیں گے کہ توحید ذاتی کیا ہے توحید صفاتی کیا ہے توحید فالی کیا ہے توحید توحید صفاتی توحید ذاتی توحید فیلی ہے کہ فالی یاد ہے ذات صفات عبادت تین اللہ کے تعالیٰ کے وہ ہے نا شب ہے نا ذات صفات اور عبادت تو پر ذات تو اس کو کہتے ہیں کہ توحید ذاتی کی ہوئی اور, تو تو اور توحید صفاتی کی کی صفات میں شریک سمجھ رہا ہے آدمی خالق مالک بیماری میں شفا دینے والا بیماری کو شفا دینے والا بیٹے بیٹیاں دینے والا یہ جو پچتیجی اذات بیان کر کے رکھے نا بابا تاریخ تو بھی جو بات بھی بہت جذبات کی اور بہت واحد ہوتا ہے پھر بابا رے خدا سامان جو اکھڑے چہرہ بہت تو پیار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے شائستہ زبان ہے بیان کرنا اس سے بھی ہو سکتا ہے شائستہ زبان سے اور شائستہ زبان سے پیار ہو سکتا ہے تو ہی کی ہی نہیں وہ توحید تو بات ہوگی آدمی کہ اللہ کے بجائے اللہ کا غیر دیتا ہے بیٹر دیتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, بیٹے دیتا ہے بار دولت دیتا ہے مسائل پل کرتا ہے اللہ کے غیر کے ساتھ اس کو وابستہ کرے تے ہو گئی شرف صفات ہو گئی شرف شرک, شرک صفات اور شرک شرف عبادت کہ آدمی کسی اور کی عبادت کرے جس طرح ہندو بد کے آگے جو ہیں اور چونکہ منط کی عبادت ہے کسی کے منت غیر اللہ کی ہو گئی تو جانور بھی حرام ہو جاتا ہے ایک جانور جو نامزد ہو گیا غیر اللہ کے لیے اس کے لال کرنے کی کیا ضرورت ہے جی اس کی حرمت افزی ہو گئی کہ نہ اس کی حلت ہو سکتی ہے اس گائے کو مار کر پھر وہ کیا جائے گا ضائع کیا جائے گا اس پر حوالے نے کہا نا جی اس کا طریقہ ہے اس کو واپس کرنے کا پھر حالات کیوں کہ اس کو وسائل ضائع کرنا زمین کے وسائل ضائع ہو جاتے ہیں اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا ذبیہ کے بعد اللہ کا نام پکار لیا گیا وہ تو اس کی حما اپی ہو گئی اور اس کو تو اب ضائع کیا جائے گا جلایا جائے گا کتے بلی کے آگے پھینکا جائے گا لیکن اگر اس کا ذبیہ نہیں ہوا ہے تو پھر اس کو واپس کرنے کا طریقہ ہے وہ اس پر نباس کی ہوئی ہے تو اس کا کوئی آپ مدرسے میں آپ لوگ گئے تو اس کے پھر نکال کے لائیں گے تو آج کا مضمون تو شرک و توحید کا ہوا اور اس کا حاصل کرنے کی ترتیب ہوئی کی کیا ترتیب بیان ہوئی ترتیب براقبہ ہے دھیان جمانا ہے اس پر دوسرا جی بولنا سننا سوچنا مراقبہ ہو گیا بولنا سننا جو ہے تو یہ ہو گیا دعوت ہوگی دعوت مراقبہ اور جو نکتہ میں نے بیان کیا ہے جس نے اس کو پمپ جس نے اس کو اٹھایا ہے اس کو پک اپ کیا ہے تو یہ آج کے سارے بیان کا راز پا گیا ہے ذکر بھی کیا اس کا میدان میں املی بش کرنا اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے غلط کو چھوڑ دینا صحیح کو لے لینا مطلب یہ پاس ہوا ہمارے یہاں ایک تالبلم ہوتا تھا اسد اللہ کنڈی اسد اللہ کنڈی جو ہے تو پیپل پارٹی کے ایک بڑے لیڈر شہد اللہ کنڈی جس کا اس کا بیٹا تھا اس کی زندگی بدل دی مجھے وہ رات بھی یاد ہے کہ جس رات میں نے پانچ گھنٹے بیان کیا آٹو والے ڈھول بازے کر رہے تھے یہ جی. جو ہوتے ہیں تو میں نے طلبا کو جمع کیا میں نے مسجد کے ساتھ بیان کیا پانچ گھنٹے میں نے بیان کیا چھوٹا سا لڑکا اٹھا اور وہ آگے آیا اور اس نے کہا کہ جی آپ کی باتیں تو مجھے اچھی لگ گئی ہیں لیکن میں بھی چھوٹا ہوں سیما پڑتا ہوں اور میں بھائی کے ذریعے نگرانی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ جانا آنا نہیں کر سکتا بہرحال میں اس کو کروں گا پھر اس سے کے بعد تو طالب علم میڈیکل کالج میں جب آیا اس نے کرنا شروع کیا تو اللہ کی شان کے اس نے اس کو واقع سر تک پہنچا دی ہم نے کر سکے اس نے کر اس مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملا کالج میں وہ کہتا ہے مجھے کہتا ہے یار اجیت صاحب میں آج بڑا متاثر ہو گیا ہوں تمہاری تبدیلی تاریخ سے میں بڑا متاثر ہو گیا کیسے ہو کہ اس نے کہا کہ ایک طالب علم ہے بڑا مشکل سوال تھا لوگ پوچھ رہے تھے میں ان کو بتا رہا تو اس کے بعد بتانے کے لیے گیا سر آپ مجھے نہ بتائیں میرا پرچہ حرام ہو جائے گا تو میں نے پوچھا طلبات کون سب نے کہا یہ سجلہ کنڈی سر تو میں نے کہا اس آدمی کے سامنے کوئی دس گھنٹے تقریر کرتا تو اس سے متأثر نہ ہوتا لیکن عمل سے ایسا متاثر اللہ امن کے وقت جمنا اور امنی ثبوت دینا امنی سبوت دینا ایک جگہ ہمارے پیر ڈگے منگاتے ہیں جب توحید عید کا امتحان آتا ہے تو ہمارے پیر ڈگے منگا جاتے ہیں سہ پکوانے کی ضرورت ہے تو باقی اس کے مجاہدات مشکلتے ہیں ذکر ہے مراقبہ ہے بول ہے سننا ہے بولنا ہے لیکن اس کو برتنا ہے پھر میدان میں اس کو برتنا ہے جب آپ برتیں گے اس کو اور برتنے کے بعد جب نتائج آپ کے ہاتھ میں آئیں گے تو پھر آپ کے یقین پکا ہوگا اللہ یوں کرتا ہے, اللہ یوں کرتا ہے تو ابھی رحمد اللہ علیہ کا واقعہ اس نے پڑا تھا نا تو بتائے بہت خراب زندگی تھی بصری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر علم آزر کیا تو اللہ نے بہت بڑا ولاحد کا درجہ دیا ایک دفعہ کسی مسئلے پر خلیفہ نے حکم دیا کہ بصری کو گرفتار کروا بھاگ کر آئے اور ابھی بجنی کا چوپڑا تھا دریا کے کنارے اس میں بادل کرتے تھے اس میں رہتے تھے وہاں چلے گئے پیچھے پولیس والے آگے بجنی رحمت اللہ کہا بات و خان ہے کے اندر ہے تو انہوں نے آواز سن کی وسیع رحمت اللہ نے کہا یہ عجیب آدمی عجیب شاگرد ہے اس نے شاگردی کا اقعدہ کیا اب ایسے بس میں تو آدمی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائے تو جاتا ہے اور سچ کہہ دیا ان کو پولیس والے آئے ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ چاہ رہا ہوں تو نظر نہیں آ رہا باہر اندر کتنے پھر گئے آ ام کر بکوسے کیا ہمارا وقت بیا کر رہا میں دھوکہ دہشت وقت بیا کر رہا انہوں نے کہا بھائی اب گئے <سؤال> تو اندر ہی تھے اب تمہیں نظر میں آ رہا میں کیا کروں پھر پولیس والے چلے گئے اللہ باہر نکلے نے تو, تو بڑا عجیب آدمی چلتی نظر نہیں آ رہا تو میں کہا پتہ نہیں کہ کتنی بار وہ آئے ہیں اور مجھ پر ہاتھ رکھ رکھ کر گئے کہ میں ان کو نظر نہیں آیا میں کہ میں یہ دعا مانگ لیے کہ یا اللہ میں نے حسن کو آپ کی پناہ میں دے دیا تو تبارک تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ابھی یہ توحید کا برتنا تو بولنا رہے ہے برتنا اور ہے ٹھیک ہے نا اور یقین جو بنتا ہے پختہ ہوتا ہے وہ توحید کے برتنے سے ہوتا ہے بار بار آج می اللہ کے رجوع کرے چمٹے مانگے کہ یا اللہ میں تو صحیح راستے سے لوں گا. صحیح راستے سے مسئلے حال کروں گا یا اللہ میں تو ایسی تبدیل پر چلوں گا تو پھر برکتوں کو دیکھے آج اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن ازمائش کے بعد دیتا ہے بہتر ازمائش کے نہیں دیتا بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے نا کہ ایک آدمی یار سادہ دیہاتی آدمی دس روپے لیے ہوئے تو آگے ایک آدمی کھڑا تھا اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر دو داد داد دنیا در کہ دنیا ست در درآخرت کا کیا مطلب ہے اس نے بتایا کہ دنیا میں دس گنا دنیا ملتا ہے ستر گنا آخرت ملتا ہے بالی عبادات کا آخرت میں ستر گنا ہے جانی عبادات کے مقابلے میں تو سیدھا ساتھ آدمی تو اس کا مطلب وقت دس تو سو روپے ملتے ہیں ایک دم نہ نہیں ملے, یہ ایک دن نہیں ملے. تو بس کو دس لگ گاؤں میں دس لگ 10 دس روپے تو بڑی چیز میں دس روپئے کا چالیس کلو دودھ تو میں نے خریدا اب چالیس کلو دودھ کتنے کا ہوتا ہے آج کل چالیس کلو کو چار سو ہو گیا پھر آٹھ سو ہو گیا اور پھر پانچ سو بارہ سو ہو گیا ہزار ہو گیا اور بچارے کو جو دس لگے دستوں کی اب تکلیف اٹھا رہا تھا کہ ایک دن بیٹھنے لگا تو کوئی جوار والوں کی فصل کٹی ہوئی تھی وہ زور سے اس کا مسل کا دکھا نہ جو تکلیف ہوئی ہے غصہ جس کو اس کو, اس اس کو اس کو کو, کو لاش ماری, کو کو ماری نیچے سے جو ہے تو اس کو دس کی جگہ سوچ ہوتی ہے بلی لے کر آیا تو پھر وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ داد دنیا ستر در خوش بجلی تو ضرور ہے لیکن ہزار بہت پڑتا ہے <laughs> بہت کرنا پڑتی ہے پھر ملتی ہے آزمائش تو ہوتی ہے آزمائش ہوتی ہے جب آدمی جمتا ہے تو اعزاز تو جمنے والوں کو دیا جاتا ہے ماگنے والوں کے اعزاز نہیں جاتا اعزاز تو جمنے والوں کو ملتا ہے تو جمعہ کا دن ہے سورہ کا پڑے آدمی ہفتے تک سے محفوظ ہو گیا سورہ یاسین سورہ سورج آفات اس کے بعد جو دعا مانگے اللہ قبول فرماتے حوصلہ پڑھے تو کتنا سواب اس کا جیسی سال کے بعد اس کے علاوہ اپنے جی اباس عب... جی عب... جی عب... اگر تو اس کو ہر روز پڑھ سکے ہر روز پڑھ نہیں ہفتہ بار ہفتے پڑھ لیں مہینے پڑھ لے سال میں پڑھ لیں اور نہ ہو تو عمر میں ایک, برتب... ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لے تو اس کی مشق کرے گی جی. تو <خف> اس طرح کہ جمعے کے دن جو نماز کے لوگ آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کپڑے ساتھی کے لٹکے ہوئے نہ ہوں ٹھیک ہے جی اور بستر رکھے ہوئے ہیں ان پر بھی چادریں ڈال کے ان کو خوب ذرا استعمال کر دیں اور کناروں پر جائے تو ان کو باہر کنارے پر جا کر رکھ دیں گے بسز کے برابر میں جوتے وغیرہ بھی نہ ہوں گے ٹھیک ہے جی اتو کے جوتے بھی جائیں تو ان کو بھی اس طرف کر کے رکھ دیں تو یہ صفائی سفر بھی کر لیں ذرا اور اس کے بعد پھر جائیں تو جو امال بتائیں لگ جائیں گے ذرا ذرا فرمائے آج بیٹھتے یہ سوچتا تھا کہ یا اللہ کیا بات بیان کریں گے کوئی بیان کرنے کے لیے شاید نہیں اچھی بات طلب والا مجما ہو تو اللہ کی طلب کہ